أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت و جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح کرتے رہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا آتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور ان کے ذمہ دار نہیں فری قوم اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وہی کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَهُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ما لهم من ولي ولا اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ام هو وهو وهو على كل شيء کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کار ساز بنا لیے ہیں حقیقت اللہ ہی کار ساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے ذلكم اللہ ربی علیہ انیب اور دین کی جس چیز میں بھی تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے یہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے پھر یہ مضمون سر مومن نمبر سات میں بھی بیان ہوا ہے پھر اپنے دوستوں اور اہل تعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قسم سے ہے پھر یعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے پھر یعنی آپ سے اس بات کے مکلف نہیں آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے رستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ فرمائیں بلکہ یہ کام ہمارے ہیں آپ کا کام صرف ابلاغ مطلب پہنچا دینا ہے پھر یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول کی طرف وہی بھیجی اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی واضح نازل کیا ہے پھر ام القرا مکّے کا نام ہے اس بستیوں کی ماں اسے بستیوں کی ماں اظہار فضیلت کے لیے کہا یا اس لیے کہا کہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے مراد اہل مکہ ہے ومن ہے میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر و شرک سے طائب نہ ہوئے تو عذاب الٰہی کے مستحق قرار پائیں گے پھر قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے علاوہ ظالم و مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا سے بہراور ہوں گے پھر جو اللہ کے حکموں کو بجا لایا ہوگا اور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتقاب کرنے والا جہنم میں ہوگا یہی دو گروہ ہوں گے تیسرا گروہ نہیں ہوگا پھر اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ گروہ ہوتا یعنی اہل ایمان کا لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتقاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو دلی کہ اس کو ولی اور کار ساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت پھر اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یہودیت عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے درا حال یہ کہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللّہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے لیکن دنیا میں لوگ اس کلام الٰی کو اپنا حکم اور سالس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کلام الہی کو اپنا حکم اور سالس ماننے کے لیے تیار نہیں بلاخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمی وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنا دے بنا دیے اور چوپائیوں کے بھی ان کی جنس سے جوڑے بنائے وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے لہو مقلی دس بے رز قولی شرح بیکل علیم اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وہی کیا ہے اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم موسا اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ یہی بات تو مشرقین پر گنا گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جن سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ اگر تمہاری بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی تو تمہیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے ملتا ہے پھر یعنی یہی جوڑے بنانے مذکر معاونص مضکر و معاونص کا سلسلہ ہم نے چوپائیوں میں بھی رکھا ہے چوپائیوں سے مراد وہی نر اور مادہ آٹھ جانور ہیں جن کا ذکر سورۂ انعام میں کیا گیا ہے یا کے معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلا رہا ہے یا نسل بعد نسل پیدا کر رہا ہے انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فی ہی کا مطلب ہے فی ذیل قلخی علیحد هذه صفا یعنی اس پیدائش میں اس طریقے پر وہ تمہیں ابتدا سے پیدا کرتا آ رہا ہے یا رحم میں یا پیٹ میں مراد ہے یا فی ہی بیمانہ بھی ہے یعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سبب سے تمہیں پیدا کرتا یا پھیلاتا ہے کیونکہ یہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے بھوار فتح القدیر و تفسیر ابن کثیر پھر نہ ذات میں نہ صفات میں پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے واحد واحد اور بینیاس پھر مقالید مقلید اور مقلاد کی جمع ہے یا اقلید کی خلاف قیاس جمع ہے خزانے یا چابیاں پھر شرعہ کے معنی ہیں بیان کیا واضح کیا اور مقرر کیا لکم تمہارے لیے یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے اس ضمن میں چند جلیل القدر انبیاء کے نام ذکر فرمائے پھر دینی سے مراد اللہ پر ایمان توحید اطاط رسول اور شریعت الحیہ کو ماننا ہے تمام انبیاء کا یہی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی اپنی قوم کو دیتے رہے اگرچہ ہر نبی کی شریعت اور منہج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا لیکل اڑتالیس تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے لیکن مذکورہ اصول سب کے درمیان مشترکہ تھے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے انبیاء کی جماعت اللہ بھائی ہیں ان کی مائع مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار چار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2365 اور یہ ایک دین وہی توحید و اطاط رسول ہے یعنی ان کا تعلق ان فروئی مسائل سے نہیں ہے جن میں دلائل باہم مختلف یا متعارض ہوتے ہیں یا جن میں کبھی فہم کا تباین اور تفاوت ہوتا ہے کیونکہ ان میں اجتہاد یا اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے اس لیے یہ مختلف ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں تاہم توحید و اطاعت فروئی نہیں اصولی مسئلہ ہے جس پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے پھر صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے وحدت و اطلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریزہ اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دوسروں کو شریک کرنا افتراق و انتشار انگیزی ہے جس سے پھوٹ نہ ڈالنا کہہ کر منع کیا گیا ہے پھر اور وہ وہی توحید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے پھر یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیا لیتا ہے پھر پھر بار پڑھ لیتے ہیں یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے پھر یعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَلَوْ لَا سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی بغاوت و سرکشی کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیتا یا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق گنجلک میں ڈالنے والے شک میں ہیں فَإِنْ يَانِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمنت.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 لہٰذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم بادحه عند ربہم وعليهم غضب ولہم عذاب شدید اور جو لوگ اللہ کے بارے میں اس کو تسلیم کر لینے یا کر لیے جانے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے اللہ, انزل بالحق وما لعل الساعة قریب اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرق کا رستہ علم یعنی ہدایت آ جانے اور اتمام حجت کے بعد اختیار کیا جبکہ اختلاف کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا لیکن محض بغض و اناد ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد لیے ہیں پھر یعنی اگر ان کی بابت عقوبت میں تاخیر کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فورن عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا پھر اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات و انجیل کے وارث بنائے گئے یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتابہ سے تورات و انجیل اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے پھر یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے جس کا ذکر پہلے ہوا آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمع رہیں پھر یعنی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چیزیں گھڑ لی ہیں مثلاً بتوں کی عبادت وغیرہ اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلیں پھر یعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا پھر یعنی کوئی جھگڑا نہیں اس لیے کہ حق ظاہر اور واضح ہو چکا ہے پھر یعنی یہ مشرقین مسلمانوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے تاکہ انہیں پھر راہ ہدایت سے ہٹا دیں یا مراد یہود و نصارہ ہیں جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں پھر داخی خاتون کی معنی ہے کمزور باطل جس کو ثبات نہیں پھر الکتابہ سے مراد جنس ہے یعنی تمام پیغمبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں وہ سب حق اور سچی تھیں یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کیا جا رہا ہے میزان سے مراد عدل و انصاف ہے عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا اعلی ہے اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے اسی کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں یہ آیات بھی ہیں وانا قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سورہ حدید ایت نمبر 25 یقینا ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان مطلب ترازو نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں سر رحمان نمبر ساتھ سے نو تک اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو پھر قریب ان مذکر اور منس دونوں کے لیے آ جاتا ہے بھوال فتح القدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بیند جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہیں آگاہ رہو بلا شبہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ لطیف يرزق من يشاء وهو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ خوب طاقتور نہایت غالب ہے جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وإن الظالمين لهم عذاب کیا ان کے لیے اللہ کے سوا شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اگر وعدے کے دن فیصلہ کرنے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان یقیناً فوراً ہی فیصلہ کر دیا جاتا اور بلا شبہ ظالم لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل الكبیر آپ ظالموں کو دیکھیں گے وہ ان عملوں کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمائے جبکہ وہ سزا ان پر آ کر رہے گی اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے یہی بہت بڑا فضل ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی استحصاء کے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کون سی آنی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے پھر اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورا یقین ہے دوسرے ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حساب ہوگا کہیں کہیں وہ بھی مواخذ الہی کی زد میں نہ آ جائیں جیسے دوسرے مقام پر ہے سرون آیت نمبر ساٹھ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے رب کی طرف سے یا رب کی طرف لوٹنا ہے پھر یومرون ممارات سے ہے جس کے معنی لڑنا جھگڑنا ہے یا مر یتون سے ہے بیمانہ رئی پوشک پھر اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غور و فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالانکہ یہ دلائل روز و شب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آ سکتے ہیں اس لیے وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں پھر حرف کے لغوی معنی تخم ریزی کے ہیں یہاں اس سے اعمال کے ثمرات و فوائد مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا کہ ایک ایک نیکی کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا پھر یعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے پھر یہ وہی مضمون ہے جو سور بنی اسرائیل آت نمبر اٹھارہ میں بھی بیان ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دے دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی جتنی اس نے لکھ دی ہے کیونکہ اس نے سب کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی تاہم جو طالب آخرت ہوگا یعنی آخرت کے لیے قصب و محنت کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالی اسے اباف مضاعف کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں پھر یعنی شرک و معاصی جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے ان کے بنائے ہوئے شریک شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگایا ہے پھر یعنی قیامت والے دن پھر حالانکہ ڈرنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ اپنے کیے کی سزا تو انہیں بہرحال بھگتنی ہوگی